الحمدللہ رب العالمین صلاحم وطلع علیہ رسول کریم اعلیٰ علی وخاب اجمعین اما باک یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی ڈالا مغمہ علیہ پر ایسے شخص پر جس کو گشی تاری تھی اور اس میں روایت نقل کی جابر رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں عیادت کے لیے یہودنی میری عیادت کرنے کی غرض ہے وہ ان مریض اللہ آخر اور میں اس وقت بیمار تھا کچھ سمجھ نہیں رہا تھا یعنی بیماری کی وجہ سے میری سمجھ کام نہیں کر رہی تھی وہ ایک طرح سے بے ہوش تھا یعنی جسے ہوش میں نہیں تھا بہتوجہ اب سب بآمو ہوئی تو آپ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا عقل تو. تو مجھے ہوش آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی برکت سے مجھے ہوش آ گیا بکل تو یارس اللہ علیہ میراخ پھر میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یارس اللہ میراث کس کو ملے گی میری انما یریسنی کلال کیونکہ جو میرے وارث ہیں وہ کلالہ ہیں کلالہ کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جس کے عروج وہ اصول فروغ نہ ہو یعنی نہ تو ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو تو بہن بھائی ہوں مثلا اس کو کلالہ کہتے ہیں تو میرے وارث جو ہیں وہ کلالہ ہیں یعنی وہ خود بھی ان کے اصول فروغ نہیں ہیں میرے بھی نہیں ہیں بہن بھائی ہیں ہمارے تو اس صورت اس کے جواب میں آیت الفرائض نازی ہوئی یعنی جس میں فرائض کے کام بیان فرمائے گئے اس میں بڑا کلام ہے کہ آیت الفراعظ سے مراد یہاں پر وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے یا سورہ نسا کی آخری آیت ہے دونوں قسم کی روایتیں آئی ہیں بہرحال اس میں کلالہ کا حکم جس میں آیا ہے آیت میں وہ اس کے بعد نازل ہوئی یہاں پر لانے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بوزو کا پانی ان کے اوپر ڈالا بے ہوشی کی حالت میں تو اس سے ہوش آ گیا جیسے <سلام> شروعات کی جا اور بات میں دس راؤ یہ جو ہے باب ہے کہ غسل کرنا وضو کرنا مخذب میں یا قدح میں یا لکڑی کے کسی برتن میں یا پتھروں کے کسی برتن میں بتلانے مقصود ہے کہ برتن کوئی بھی ہو جائز ہے مخذب کہا جاتا ہے اصل میں تچلے کو یا لگن کو جس میں کہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں عام طور پر تو اس کو کہتے ہیں مخذب بڑا برتن ہوتا ہے کشادہ اور قدح پیالے کو کہتے ہیں اور خشب مراد یہ کہ لکڑی کا بھی بعض اوقات کوئی برتن بنا لیا جاتا تھا اس سے وضو کیا جاتا تھا یا غسل کیا جاتا تھا یا پتھروں کا بھی بعض اوقات بنا لیا جاتا تھا تو بتلانے مقصود ہے کہ سب برتن کسی بھی برتن کے اندر وضو کرنا جائز ہے کرنا بھی جائز ہے جائزہ حضدور اقدت اللہ علیہ وسلم ثابت بھی ہے یہ کئی حدیثیں اس میں لائے ہیں ان میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت انس رض اللہ تعن کیا وہ فرماتے کی نماز کا وقت آ تو جن کا گھر ان کے گھر والوں سے قریب تھا تو وہ تو کھڑے ہو کر چلے گئے نماز وضو کرنے کے لیے اپنے گھر میں بقیہ یا اور کچھ لوگ باقی رہ گئے جن کا گھر دور تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ایک مخذب تشلا یا لگن من حجارتن جو پتھروں کا بنا ہوا تھا پی ہی اس میں پانی تھا پستور مقزب عینسوتا پی فی فیہی کپ تو آپ وہ مقدہ چھوٹا پڑ گیا اس بات سے کہ آپ اس میں اپنا پورا کف مبارک ڈالیں سمجھے نا فتوزہ القوم کل لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگلیاں داخل کی ہوں گی تو اس کے نتیجے میں وہ سارے لوگوں نے وضو کر لیا اور وہی وہ تھوڑا سا پانی جو تھا وہ سب کے لیے کافی ہو گیا قلنا کم کن تم ہم نے پوچھا کہ تم کتنے تھے اس وقت مانی اسی سے کچھ زیادہ لوگ تھے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موت تھا جی چلیے <تصفح> کدہ کدہ کا ذکر ہے کہ اس سے آپ نے وزو فرمایا جی <سؤال> بہت <سؤال> تکلف بہت تکلف فرماتے ہیں شروع کرتے ہوئے طور لوٹے جیسا ہوتا ہے اب بین ہی ہمارے جیسے لوٹے کی طرح تو نہیں ہوتا تھا اس کی شکلیں مختلف ہوتی تھیں وہاں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ہیں ہمارے جنہوں نے حضور ابزل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کے نمونے بنا بنا کر اپنے ہاں رکھا ہے بڑا عجیب کام کیا ہے تو اس میں وہ تور کیا ہوتا ہے اور مغد کیا ہوتا ہے اور قدح کیا ہوتا تھا اور وہ سب الگ الگ کر کے انہوں نے بنا کر رکھے ہیں تو اس کو جب دیکھا تو یہ لوٹا ہم ترجمہ عام طور سے کرتے تھے تور کا لیکن تور وہ ذرا لوٹے سے مختلف قسم کی بناوٹ ہے لیکن مقصد وہی ہوا تھا وقت جاتا کہ لوٹے کا جو مقصد ہوتا ہے جی <تصفح> about what I need for the family now, the family یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے امام بخاری نے بہت سی جگہوں پر نکالی ہے یہ مرض وفات کا واقعہ ہے نبی اور پیچھے بھی کتاب العلم میں بھی شاید گزرا ہے اور آئندہ بھی آئے گا یہاں پہلی بار آرہا ہے لئے ہم آپ کے لیے تو اس واسطے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرامار ہو گئے وس قدبہ بھی وجارو ہو اور آپ, کے, آپ کا درد یا آپ کی بیماری شدید ہو گئی وجہ کے معنی درد کے بھی ہوتے ہیں مطلق بیماری کو بھی کہتے ہیں استاز نہ ازواج اہوں پھر مرتبہ پھی تو آپ نے اپنی ازواج سے اجازت لی اس بات کی کہ آپ کی تیمارداری کی جائے میرے گھر میں ویسے تو روزانہ باریاں مقرر تھی نا تو روزانہ کسی ایک دو متحرک یہاں آپ جایا کرتے تھے لیکن اب بیماری کی حالت میں روزانہ کہیں دوسرے گھر میں منتقل ہونا بڑا شاخ ہو رہا تھا تو آپ نے اجازت مانگی اپنی ازواج سے کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے تو سب نے اجازت دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے دوران نکلے بین رجول اپنی نماز کے لیے آپ ایک مرتبہ نکلے اس طرح کے دو مردوں کے درمیان سہارا لیتے ہوئے تخت تو رجلہ جبکہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر لکیر بنا رہے تھے یعنی جب آدمی عام طور سے چلتا ہے خود اپنے اختیار سے تب تو پاؤں اٹھا کر چلتا ہے نا لکیر نہیں بنا تھا گسٹتا نہیں ہے لیکن آپ اس وقت دو آدمیوں کے سہارے سے تشریف لے جا رہے تھے اور پاؤں جو ہے وہ اٹھنا اٹھانا مشکل ہو رہا تھا تو زمین کے اوپر وہ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے پاؤں اس حالت میں آپ تشریف لائے تھے نماز کے لیے بین عباسن و رجولن آخر اور یہ جو ہاتھ آپ نے رکھا ہوا تھا دو آدمیوں کے سہارے آ رہے تھے تو ان میں سے ایک تو عباس تھے جو حضور کے چچا تھے اور دوسرے ایک اور صاحب تھے قال تو عبداللہ عباد عبداللہ جو حدیث اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت عبداللہ عباد سے ذکر کی عائشہ ایسا واقعہ بیان فرماتی ہیں تو عبداللہ عباد سے پوچھا کیا تم جانتے ہو دوسرے آدمی کون تھے انہیں تعائشہ نے دوسرے آدمی کا نام نہیں لیا تھا نا بلکہ حضرت عباس کہا تھا اور کہا تھا ایک اور صاحب تھے تو جانتے ہو کہ وہ دوسرے آدمی کون ہے کل تلا کالا علی علیب ابی طالب تو انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے صاحب جو تھے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے تھے یہ بعد لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کو کچھ رنجش تھی حضرت علی سے اس واسطے ان کا نام نہیں لیا تو خواہ یہ گمان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بعض اوقات آدمی کو ایک ایک حصہ یاد آیا دوسرا یاد نہیں آ رہا کہ کون سے کون صاحب کے دوسرے تو اگر انہوں نے اس طرح کہہ دیا ہے تو اس سے ضرور یہ نتیجہ نکالنا کہ چونکہ حضرت عائشہ کو رنجش ہو گئی تھی حضلی سے ریاض اس کا نام لینا پسند نہیں کیا تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت عائشہ اگرچہ بے شک رنجش تو ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کبھی کوئی ایسا پرہیز ثابت نہیں ہے وکان عائشہ تو تحدث و ان نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قال بعدما میں دخلا بیتا ہوں استدا وجاؤ اللہ تعالیشہ یہ بھی بیان فرمایا کرتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کی بیماری شدید ہو گئی تو آپ نے ایک مطالعہ فرمایا تھا کہ ہریک من سبع قرب بہاؤ مرو پر سات مشقوں کا پانی یعنی مجھے غسل دو سات مشکوں کے پانی سے لم لو کیا جن کی رسیاں نہ کھولی گئی ہوں یہ آپ نے برے وفات کے واقع میں آپ کو فیل پڑھیں گے کہ آپ نے سات مشکوں سے مشقیاں ڈالنے کا حکم دیا تھا کہ پانی سات مشکوں کا ڈالا جائے جن کے رسیاں نہ کھولی گئی ہوں یعنی مشکیز کا ایک حصہ ہوتا ہے اوپر جو اس کا منہ کہلاتا ہے اس کے اوپر تو رسیاں باندھی اور ایک حصہ تھا ہے نچلا جس کو ازالی کہتے ہیں تو ان کی رسیاں نہ کھولی جائیں اور ازالی سے پانی میرے اوپر ڈال دیا جائے تو یہ طریقہ آپ نے بتایا تھا اپنے غسل فرمانے کا یہ کوئی خاص عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کروایا چونکہ دوسری روایات ہمارے ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اس بات کا غالب گمان تھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ اس زہر کا نتیجہ ہے جو خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا تو اس کے اضارے کے لیے آپ نے یہ سات سات مشقوں کا یہ عمل کروایا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سات کنو کا الگ الگ پانی اگر لے کر غسل کیا جائے تو اس سے شہر کا بھی علاج ہوتا ہے حضرت مدین عبد اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب ربد اللہ کو یہ بتایا تھا عمل شہر سے کے علاج کے طور پر لعلی احد الناس میں اس لیے چاہتا ہوں کہ سات مشکوں کا پانی مجھ پر ڈال کر مجھے نہایت نہلایا جائے تو شاید میں لوگوں کے سب کو کچھ وسیعت کر سکوں اہدہ علیہ ہی کہ جب علیدہ کے سلے میں جب الہ آتا ہے تو اس کے معنی وصیت کرنے کے ہوتے ہیں ب اجلی صفی مقظب اللہفتہ اور اس وقت آپ کو بٹھایا گیا حضرت ہفتہ کے ایک مخذب میں یہاں اس حدیث کو لانے کا مقصد صرف یہی مقزب کا ذکر ہے نبی ثمہ تفقرہ نصب علیہ اس کے بعد ہم نے حضور کے پیر بہانے شروع کیے وہ بشکیز حتیٰ توفیق کا یوشیرہ یہاں تک کہ آپ ہمیں اشارہ فرمانے لگے انقد فعالنا کہ بس تم نے کر لیا جو کہا گیا تھا وہ پورا کر لیا یعنی بس کافی ہو گیا پھر آپ باہر لے جی باب اللہ ہے پیت پرماد کشادہ پیالہ رحراہ رحراہ جو ہے نا اس کے لفظ مانا ہوتے ہیں کشادہ اور میں نے اندازہ لگایا کہ جن لوگوں نے وضو کیا وہ ستر سے اسی تک ہے جی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ غسل فرماتے تھے یا فرمایا یکسلو کہا یا یغسلو کہا, کہا معنی دونوں کے ایک ہی مراد ہے کہ جب غسل فرماتے تھے تو ایک ساتھ فرماتے تھے ایک شاہ سے لے کر پانچ مد تک غل فرماتے تھے وہ توت اور وزو فرماتے تھے مد سے یہ تو تمام روایتیں اس پر متفق ہیں کہ عام طور سے آپ وزو میں جتنا پانی استعمال کرتے تھے وہ مد اس کے آس پاس ہوتا تھا ایک مد اور جس سے غزل فرماتے تھے وہ ایک سار ہوتا تھا پھر سار مد کی تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف رہا ہے اہل اعجاز اور اہل عراق کے درمیان اہل حجاز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سا ہوتا ہے وہ ایک مد اور سلو سے رتل کا ہوتا ہے اور اہل حجاز اہل عراق یہ کہتے ہیں کہ دو رتل کا ہوتا ہے ہنفیہ بھی اسی کے قائل ہیں اور اسی کے حساب سے اس پر اسپشٹ ہے کہ سا جو ہے وہ چار مد کا ہوتا ہے تو مد کے اندر جب اختلاف ہوا تو سا کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اس وقت سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ مجھ سے وضو فرماتے تھے اور غسل فرماتے تھے یہ جو ہے عام عادت کا بیان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کم میں یا اس سے زیادہ میں وزو نہیں ہوتا یا غسل نہیں ہوتا بلکہ ایک مقدار ایک م... کافی اس میں بیان کی گئی ہے جی <تصفح> کیا نام تھا بھائی تمہارا آپ کا نام کیا تھا انع اللہ, اللہ اور آپ کا محمد نسیم اچھا چلو جیوا آپ تو کوئستاں کہ کون برا کوئستا سے تعلق ہے یہاں لکھا ہوا پسیم فی الحال فی فلحال جیس کراچی ارے بھائی پسین لکھا ہوا یار احسان اللہ پسیینی انعام اللہ انعام اللہ شان اچھا یہ سیکھا چلو ٹھیک آپ کو نام ہے محمد نسیم محمد نسیم چلو جیسے یہ حضرت مقبول مسلقفین قائم کیا وسعل خفین کی مشروعیت کے بارے میں اور یہ آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلقفین جو ہے یہ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ مشروع ہے اور صرف روافذ نے اس کا انکار کیا ہے اور اسی لیے اہل سنت کی علامت میں سے کہا جاتا تھا کہ نفضل الشیخین و نحب القطنعین و نم نر <سؤال> یہ علامات سنت میں تھے. شیخان کو فضیلت دیتے ہیں قطانین سے محبت کرتے ہیں اور مسعلق فین کے قائل ہیں. تو مسعل قبفین کے بارے میں احادیث جو ہے مانن متواتر ہیں اسی لیے حضرت محبولی رحمۃ اللہ کا قول ہے نہار میں نے مصرف الدین کا قول اختیار نہیں کیا جب تک کہ میرے پاس اتنی حدیثیں آ گئیں جو دن کی روشنی کی طرح تھی جو تواتر سے ثابت ہے تو ان میں سے ایک حدیث یہاں پر روایت کی امام بخاری نے حضرت بن نے ابقاص عبداللہ بن عمر اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت بن نے ابیبقاص رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی صلاح سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مصع الفین کیا یہ یہاں اختصار ہے دوسری جگہ روایت میں یہ ہے کہ کہمر گئے تھے سعد البقاص حض کے پاس تو وہاں ان کو مسئلہ پین کرتے ہوئے دیکھا حالانکہ وہ حالت سفر میں تھے تو ان کو کچھ تعجب ہوا تو انہوں نے پوچھا تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسالک الفین کرتے ہوئے دیکھا واپس آ کر حضرت عمر نے حضرت عمر سے ذکر کیا کہ حضرت سالم ابقات اس طرح کہہ رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تمہیں سعد کو حدیث سنائے تو پھر دوسرے سے اس کی تقریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تعلیم ابی وقات کے بھروسہ کر لینا کافی ہے یہ حدیث تو کہتے ہیں کہ ابض عمر تعلیم ابقات سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی کلاس میں سڑکوں فین فرمایا اور عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھا کہ سعد ابنبی وقاط یہ حدیث سنا رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں حضر نے مسع فرمایا ہے جب تم کو سعد کو یہ حدیث سنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلا فلاط غیرہ تو اس حدیث کے بارے میں کسی دوسرے سے نہ پوچھو خامخواہ کیونکہ اس سے حضرت سعد کی اعتماد میں شک اس سے معلوم ہوتا ہے جو مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے ارے سمجھے نا البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبد العبد عمر کو کیا پتہ نہیں تھا کہ مسلق الفین جو ہے مشروح ہے عبد البن عمر خود بھی بین القدر صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بقویل عرصہ آپ کے ساتھ رہے ہیں تو کیا ان کو کبھی نہیں پتا تھا کہ مسارق الفین کرنا مشروع ہے جو ان کو ہر سات کو مساق کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نئی بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تعجب مطلق مصالخین سے نہیں ہوا مطلق مصالح فین کی مشروعیت تو انہوں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو معلوم ہو گئی تھی لیکن شاید وہ سفر کی حالت میں جائز سمجھتے تھے اقامت میں جائز نہیں سمجھتے تھے سمجھے نا تو جب انہوں نے حضرت حارم اوقات کو اقامت میں مسا کرتے ہوئے دیکھا تو تعجب ہوا اس کے جواب میں سعد نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور کو سے فرمے وہ اقامت کی عالت میں کرتے دیکھا یہ شاید عبد بن عمر کے علم نہیں ہوگا کہ اقامت میں بھی مساس خود پہن جائے گی جی داوا دیں یہاں پر بھی ادا کے مانا ہے کوئی بھی برتن وہ لوٹا جاتا برتن جی یہ حضرت جعفر ابن عمر ابن امربنعمیا اپنے والد عمر ابن عمیا غمری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسع فرما رہے تھے اپنے امامے پر بھی اور خفین پر بھی تو اس حدیث میں خفین کے اوپر مسا بھی مذکور ہے اور اس کے ساتھ امامے پر بھی مسا کرنا مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا ہوا تھا اور اسی امامے پر آپ نے مسع فرمایا اس حدیث سے حضرت امام اوزائی اور امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے یہ حضرات اس لزلال کر کے فرماتے ہیں کہ جس طرح حفین پر مسا جاہر ہے اسی طرح امام پر بھی مسا جائز ہے اگر کسی نے امامہ پہنا ہوا ہے تو سر پر مسا کر اس کو اتار کر سر پر مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام پر مسا کر دے گا تو کافی ہو جائے گا لیکن ایم اربعہ اور جمہور مساح اعلامہ کی مشروعیت کے قائل نہیں ہے اور جن حدیثوں میں یہ آیا ہے ان کے بارے میں حنفیہ کا اصول تو یہ ہے کہ دیکھو بھائی قرآن کریم نے مسح رات کا حکم دیا ومسعو بے رو یہ دلیل قطعی ہے قرآن کریم اس میں کوئی تخصیص یا اس کی تو کوئی تقہید یا اس کا کوئی نسخ وہ اخبار احاد سے نہیں ہو سکتا اور مساما کی جو حدیث ہیں وہ اخبار احاد ہیں مثال خفین کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اس واسطے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ مثال خفین کے بارے میں احادیث معن متواتر ہیں تو اتنی معن متواتر ہیں کہ ان کے ذریعے کتاب اللہ کی تقیید یا تخصیص ہو سکتی ہے تو جہاں بے ارض کم آئے ارض آیا ہے وہاں وصل کا حکم ہے بے شک لیکن اس کو مقید کیا جا سکتا ہے غیر حالت تخف پر تو یہ محمول کیا کرنا ممکن ہے احادیث متواترہ کی بنا پر احادیث متواترہ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم کی تقیید یا تخصیص کر دیں چنانچہ وہاں تخصیص ہم نے کر دی سمجھے نا اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ ایک کراط جر بھی ہے ہم چاہو کہ روسی کم وہ ارجوری کم القابین وہ بھی کراط متواتر سے ہے اور وہ بھی قرآن ہے تو اس میں جر ہے اور اس جر کی کراط کو حالت تخف پر معمول کیا جا سکتا ہے تو وہاں تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مثال خفین کو ہم نے جائز قرار دے دی لیکن جہاں تک مسئلہ الامامہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں احادیث کم ہیں وہ مل کر اخبار احادی بنتی ہیں اس سے زیادہ نہیں بنتی تو اس واسطے ان کے ان سے تخصیص نہیں ہو سکتی کتاب اللہ کی اور تخلیص بھی نہیں ہو سکتی لہٰذا ان میں تعویل ضروری ہے اب وہ تعویل مختلف تعویلات مختلف کی گئی ہیں بعض حضرات نے جو تعبیر یوں کی ہے کہ در حقیقت مقصود جو ہے وہ امامہ کے ساتھ ناسیہ کا مسا یعنی آپ نے ناسیہ کا مزہ کیا سامنے کا اور باقی ہاتھ جو ہے وہ امام پر پھیر لیا سمجھے نا تو اس کو راوی نے تعبیر کیا ہے اللہ یمس اللہ امامتی سے چنانچہ بعض روایتوں میں ناستی ہی و امامتی ہی بھی آیا ہے تو اسی پر اس روایت کو بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ مقدار ناسیہ آپ نے مسا کر لیا تھا بیان جواز کے لیے کہ بھئی چوتھائی کا تھر کا مسا بھی جائز ہے اور امام پر بھی ہاتھ پھیر لیا تو یہ اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مخ... آپ نے بیان جواز کے لیے ایسا فرمایا بعض رات نے یہ کہا کہ اصل میں حضور کا مقصود تو یہ تھا کہ مساہ راست کیا تھا لیکن مساہ راست کے کرنے کے دوران آپ نے اپنے امامے کو درست کیا تو اس کو راوی نے یہ سمجھا کہ یہ مسا ہو رہا ہے امامے پر یہ بھی جواب یہ بھی تعویل کی ہے بادل راز نے لیکن یہ تعویل مناسب نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ صحابی کو تو مغالطہ ہو گیا جو صحابی دیکھ رہے تھے ان کو تو مغالطہ ہو گیا دیکھنے میں آج ہم چودہ سال کے بعد کہیں کہ نہیں ہم صحیح بات سمجھے کہ وہ حقل محدود نے ٹھیک کیا تھا یہ مناسب بات نہیں ہے تیسری بات جو ہے محمد رفت ال میں فرمائی ہے کہ بلغنا اندل مسعال امامت کانا فن ہمیں یہ بات خبر پہنچی ہے کہ مساعل امامہ شروع میں مصروع تھا بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا تو امام محمد کو کسی طریقے سے یہ بات پہنچی ہوگی آ, کوئی طریقہ ہوگا تو یہ احتمال بھی ہے اس میں کا ان تمام وجود سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کتاب اللہ پر اضافہ یا اس کی تقریر و تخصیص نہیں ہو سکتی جی <Workersigation> <tries> یہ باب جو امام بخرین نے قائم فرمایا کہ ادا ادخل رجلح وہ قاہر اس سے ایک مسائل قین کے بارے میں ایک فقی اختلاف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ذرا سمجھ لو اس پر تو تمام پکا متفق ہیں کہ مسائل قین اس وقت میں جائز ہوتا ہے جب <coughs> جبکہ تہارت کاملہ کی حالت میں وہ پہنا گیا سمجھے نا لیکن وہ تہارت کاملہ کس وقت ضروری ہے اس کی تعین میں اختلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تہارت کاملہ پہننے کے بعد جو پہلا حدس لائق ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے تہارت کاملا حاصل ہو جانی چاہیے لہذا اگر ایک شخص نے فرض کرو کہ ابھی بے وضو ہے وہ سمجھے نا ابھی بے وضو ہے اور اس نے صرف پاؤں دھو لی اور پاؤں دھو کر خوفین پہن لی اس وقت تو اتنا ہی کیا کہ صرف پاؤں دھو کر خفپین پہن لیے لیکن آئندہ حدث لاحق ہونے سے پہلے پہلے اس نے باقی آدھا کبھی وضو کر لیے سمجھے نا تو اب جب حدث لاحق ہو رہا ہے پہلا اس وقت سے پہلے اس سے پہلے وہ طہارت کاملہ میں تھا تو اب اس کے لیے مسال خفین کرنا جائز ہو سمجھ گیا بھائی اور امام نے فرماتے ہیں کہ طارت کامل ضروری ہے اندر خوفین جب وہ خفین پہن رہا ہے اس وقت میں طہارت کاملا ہونا ضروری ہے سمجھے نا یعنی یہ جائز نہیں ہے ان کے نزدیک کہ پاؤں تو دھو لیے اور باقی آگا نہیں دھوئے اور باؤں دھو کر خوف فین پہن لیے اس کے بعد وضو بعد میں کیا کسی وقت تو فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں اس کے لیے خوب فین کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں ہو سمجھ گئے اس اختلاف کا مبنا ایک اور معاملے میں ترقی گت اختلاف ہے وہ یہ آپ نے شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے کہ آگاہ وضو میں ترتیب امام شافی کے نزدیک فرض ہے نا؟ لہذا اگر کوئی بے ترتیب وضو کرے کہ پاؤں پہلے دھو لے اور ہاتھ اور منہ بعد میں دھوئے تو ان کے نزدیک وضو ہوتا ہی نہیں ہے نا اور حنفیہ کے نزدیک ترتیب جو ہے واجب نہیں یا مستحب یا مصنون ہے نا تو چونکہ ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں تو اگر کسی شخص نے پاؤں دھو لیے پہلے اور باقی آزا میں تو ہوا نہیں ہوا تو نہیں ان کے نزدیک سرے سے پہنے گئے دھو بھی لیا تو بیکار ہے اس واسطے نہیں سمجھے نا جب وزو نہیں ہوا تو اس نے بغیر تہارت کاملہ کے اس نے فین پہن لیے اس واسطے ان کے نزدیک یہ مسارک فین جائز نہیں امام ابانی فرحت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ترتیب واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یا مصنوع ہے تو اب اگر کسی شخص نے رج پہلے دھوئے اور باقی اداب میں دھوئے تو وضو ہو گیا اگرچہ خرافی سنت کیا اس نے لیکن وضو ہو گیا سمجھ گئے جب وضو ہو گیا تو اب اس جو کا جو خفین کا پہننا ہے وہ طہرتیں کاملہ کے ساتھ ہی ہے لہذا جب کبھی پہلی بار حدث لائق ہوگا تو وہ مسائل خفین کر سکتا ہے سمجھ گئے امام بخاری ری یہاں امام ونیفا کے مسلق کی تائید کر رہے ہیں فرماتے ہیں بابن ادا ادخلا ہی وہ طاہر تار جبکہ کوئی شخص اپنے پاؤں داخل کرے خفین میں اس حالت میں کہ وہ دونوں طاہر ہوں تو اس کے لیے مسائل کو پہن جائے گا یہاں یہ نہیں کہا کہ تب بزو پورا وزو کرنا ضروری ہے بلکہ سیزر کا داخل کر دینا کافی ہے جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں ارے سمجھے نا اور اس میں روایت نقل کی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفر میں آپ کے ساتھ تھا ایک سفر میں لأنزع تو میں نے ارادہ کیا یا میں آگے بڑھا سو اتارنے کے لیے احوی تو آہ لفظی ماند ہوتے ہیں اس کے گرنا ہوا یحوی ون نجمی ادا ہوا گرنے کے معنی میں آتا ہے اور اہوا کے معنی بھی لیکن یہ بقصرت تزد کرنے اور ارادہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو تو میں نے ارادہ کیا اور ارادے کے ساتھ کچھ تھوڑا سا عمل بھی داخل ہوتا ہے اس میں کہ میں آگے بڑھا یا تھوڑا سا قدم بڑھایا میں نے کوئی ہاتھ بڑھایا تاکہ آپ کے خفین اتار دوں یہ اس قرض سے کہ اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خفین کے مسا خفین کے اوپر مسا کرنا جائز ہوتا ہے تو انہوں نے چاہ کے اتار دیں فقا لدا تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو پہنی اخلت ہوما اس لیے کہ میں نے ان پاؤں کو اس پا... ان میں داخل کیا تھا اس حالت میں کہ یہ دونوں پاک تھے <coughs> تو یہاں اقتدار اس, اس سے کرے بخاری رب کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے وضو کی حالت میں ان کو داخل کیا تھا بلکہ فرمایا میں نے ان کو طاہر ہونے کی حالت میں داخل کیا تھا جس سے معلوم ہوا کہ ان کا طاہر ہونا کافی ہے پہنتے وقت ہاں البتہ طاہر طارت کاملہ کب ضروری ہوگی جبکہ حدث اول سے پہلے پہلے وہ آدمی طاہرت قابل حاصل کرے جی ہاں کہیں تو جا سکتی ہے لیکن جو اس صورت میں سیدھا سادہ جو معروف طریقہ ہے اگر کوئی شخص کسی نے پورا وضو کیا ہوا ہو تو اس وقت پہ وہ کیا کہے گا کہ میں تو باوضو تھا باوضو میں نے اس کو پہنے ہوئے تھے یہ کہے گا نا کہ پاؤں کا ذکر کرے گا لیکن آپ نے جو پاؤں کا ذکر کروایا خاص طور پر اس میں ظاہر یہ ہے متبادر یہ ہے اگرچہ دوسرا اعتماد بھی موجود ہے لیکن متبادر اور ظاہر یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ صرف پاؤں کو طاہر ہونے کی حالت میں میں اگر کوئی سب پہن لے تو اس میں اس کے لیے مسال کو پہن جائز ہو جاتا ہے یعنی آپ نے چاہے اس وقت پورے طرح باوضو ہوں جب آپ نے پہنے تھے لیکن آپ نے جو علت بتائی جواز کی وہ علت یہ بتائی کہ میں نے ان پاؤں کو طاہر ہونے کی حالت میں داخل کیا تھا خوف فین کے اندر جس سے معلوم ہوا کہ جواز کی علت جو ہے وہ ان پاؤں کا طاہر ہونا تھا نہ یہ کہ پورے آزائے وضو کا جی یہاں وہ مسئلہ لا رہے ہیں وضو میں ماں مسط نار یہ آپ نے شریف میں پڑھا ہوگا اور ہر جگہ آئے گا ہر کتاب میں بار بار اس کو دوہرانے کی حاجت نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ ماں مسط نار سے وضو کیا جائے یعنی جو چیز بھی آگ پر پکائی گئی ہو اس سے استعمال کرنے سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا چاہیے یہ متعدد, متعدد احادیث میں یہ آیا ہے اور اس کی وجہ سے صاحب کرام کی ایک بڑی جماعت بھی وضو بزو اماں مسط نار کی قائل تھی لیکن بعد میں اجماع ہو گیا اتفاق ہو گیا کہ اماں مسط نار سے وضو نہیں ہے اور جن روایتوں میں بزو اماں مسط نار کا ذکر آیا ہے اس کی توجہ بعد حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا بعض رات نے یہ کی ہے کہ وہاں وزو امام وسط سے مراد پورا وزو نہیں ہے بلکہ وضو لغوی ہے یعنی ہاتھ پاؤں دھو لینا ہاتھ منہ دھو لینا بس پورا وزو نہیں اور بعض رات نے یہ کیا ہے کہ وضو امام نار کی احادیث جو ہیں وہ استحباب پر محمول ہے مستحب ہے وضو امام نار واجب نہیں میرے نزدیک تینوں باتیں ایک جگہ صحیح ہیں جس زمانے میں وضو امام مسط تھا وہ مستحب تھا واجب نہیں تھا اور اس سے مراد بزوے لغوی تھا یعنی ہاتھ ماں دھونا جیسا کہ ترمیزی لسانی میں آپ ایپ اکرا، کی روایت میں سرحد اس کی پڑیں گے کہ آپ نے ہاتھ منہ دھویا فرمایا کہ حادل بزو میں دینا اور پھر یہ بھی منسوخ ہو گیا تو یہ روایت نقل کر رہا ہے کہ یہ باپ با, با, ان لوگوں کی تائید میں ہے جو بکری کے گوشت تھے یہ تھتی وغیرہ تھے وضو نہیں کرتے اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعنما نے کھانا کھایا اصل میں توجہ وہ گوشت کھایا مگر وضو نہیں کیا اور اس میں روایت نقل کی ہے عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا ایک کندھا تراول فرمایا پھر وہ نماز پڑ لی وضو نہیں فرمایا یہ ٹی <تصفيق> وی یہ حضرت اسکوائر بن نعمان واقعہ بیان کر رہے ہیں خیبر کے وقف واپسی کا کہ وہ نکلے تھے رسول اللہ وسلم کے ساتھ خیبر کے ساتھ حتیٰ اداکان جو صاحبہ یہاں تک کہ جب صاحبہ کے مقام پر پہنچے وہی ادنا خیبر اور یہ خیبر سے قریب تر جگہ ہے مدینہ منورہ کی طرف بعض جگہ اس کا نام سد الص صاحبہ آیا ہے تو وہاں آپ نے اثر کی نماز پڑھی پر آپ نے منگوائے بالآزواد لوگوں کے توشے جو بھی کوئی سب توشا اپنے ساتھ دے کر آیا تھا کھانے پینے کا سامان آپ نے فرمایا کہ بھائی سبھی کٹتے لے آؤ پلم بھی اللہ بھی تو آپ کے پاس نہیں لایا گیا مگر ستو سب کے پاس ستو ہی تھا تھوڑا تھوڑا وہی منگوایا ہمارا بھی تو آپ نے حکم دیا فتریا اس کو گیلا کیا گیا تسری کے مانا ہوتے ہیں کیا کرنا گیلا کرنا فکل رسول اللہ صلی اللہ و اکلنا وہی آپ نے بھی تناول فرمایا اور وہی ہم نے بھی کھایا سما خاما مغرب پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے سمجموگا محمد مدنا ہم نے کی آپ نے بھی کی آپ نے بھی کی سمت صلی اللہ علیہ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وزو نہیں فرمایا حالانکہ سبیک بھی مامہ فتح نار میں داخل ہے کیونکہ آگ کے اوپر اس کو بھونا جاتا ہے سمجھے نا وہ بھی داخل تھا لیکن آپ نے وہاں پر مزمزے پر اکتبا فرمایا وضو نہیں فرمایا اس لیے باپ قائم کیا باب ادمت سے کبھی جیسے انہوں نے بھی اور اپنے, اپنے ہاں کا واقعہ بتا رہی ہیں کہ میرے گھر میں ایک شیب لائے تھے اور ایک کندھے کا گوشت کھایا اور پھر آپ نے بزرگ کے بغیر نماز پڑھ لی جس سے معلوم ہوا کہ جائز ہیں جی آپ نے دودھ پیا اور کلی فرمائی اب فرمائے ان لہو دسمن اس میں چکناہٹ ہوتی ہے دودھ میں تو اس واسطے کلی کر لینا بہتر ہے جی یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ سونے سے بھی وضو واضح ہو جاتا ہے وزو ٹوٹ جاتا ہے البتہ وہ نیند ایسی ہونی چاہیے جو نیم نام غالب ہو جو انسان کی عقل پر غالب آ جائے یعنی آدمی اس سے بے خبر ہو جائے بللم یام یعنی ناقتی و ناقطعینی اب الخفقتی وضو اور یہ اس شخص کے بیان میں باب ہے کہ جو نہیں قائل لم جا یعنی قائل نہیں ہے را یہ فلاح آباد کا قائل ہو گیا آدمی اور لمجرا ذالک اس جواب سے قائل نہیں ہوا اس معنی میں آتا ہے یہ تو جو سک قائل نہیں ہے ایک اونگ سے یا دو اونگ سے یا خفقہ سے وضو کا ناسا اور ناسطین اور خفقہ ناسا تو بالکل ابتدائی جو نیند کا جو ابتدائی حالت ہوتی ہے نا جس کو ہم اردو میں اونگ سے تعبیر کرتے ہیں وہ ناسا ہوتا ہے اور خفقہ وہ ہے جس کو اردو میں ہم طول سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ہلکی ہلکی نیند آ رہی نا تو ایسے اقدم آدمی جو ہے وہ سر کو نیچے کی طرف جھٹک بے اختیار طور پر جھٹک دیا اس کو خفقا کہ سمجھے نا جو آپ لوگوں کو سبق کے اندر اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے سمجھے نا تو وہ ناسا اور خفقا یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا سمجھے نا کیونکہ یہ نوم تو ہے لیکن نوم غالب نہیں ہے جو انسان کو بے خبر کر دے تو اس سے بزر نہیں ٹوٹتا بزر کب ٹوٹتا ہے جب نوم غالب ہو اب اس نوم غالب کی تفسیر میں مختلف علامتیں اس کی بیان کی گئی ہیں بعض اگر کہا گیا کہ لیٹ کے سوئے گا تب تو بزرو ٹوٹے گا اور لیٹ کے نہیں سویا تو بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے تو نہیں ٹوٹے گا سمجھے نا بعض نے کہا کہ بھائی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر آدمی اگر سوئے کہ ٹیک لگائی اور ایسی ٹیک لگائی کہ اگر ذرا اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو گر پڑے یہ علامت ہے بعض نے کہا ہر وہ نیند جس میں زوال المقاد الارض ہو جائے وہ غنم قالب ہے یہ سب مختلف علامات ہیں نوم غالب کی جو فقائے کرام نے بیان فرمائی ہے لیکن اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ نوم وہی ناقض ہے جو کہ غالب العقل عقل ارے سمجھو نا تو آگے فرمایا کہ اس سے وزو کیوں نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آیا حدیث عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے نماز پڑھتے ہوئے فل تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے سمجھے نا چاہیے کہ وہ سو جائے کیا مانا یعنی نماز پوری کر کے سو جائے یہ نہیں کہ نماز میں ہی وہیں ریٹ گیا لمبا لمبا سمجھا کھڑے کھڑے بلکہ اس کو اتا... نماز کو پورا کر کے سو جائے م... م... م... مطلب ہو رہا ہے جیسے تعجب پڑھ رہا ہے کوئی کوششن اب تعجد میں آٹھ دس رگتیں اس کو پڑھنی ہے اب دو ہی رگتوں میں کھڑا ہوا تھا کہ نیند کا غلبہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بیٹھ کے پورا کر کے پھر لیٹ کی لیٹ جائے نیند کیوں حتی یہاں تک کہ نیند اس کی چلی جائے تو اتنا صلاح ہوا نا سر کیونکہ اگر کوئی سے حالت میں پڑے گا جبکہ وہ اس کو وہ اوم رہا ہو تو لائدری لالو اس تفرف ہے صبح تو, تو بعض اوقات نیند کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ چکن چاہتا تھا استغفار الٹا اپنے اوپر اپنے آپ کو گالی دینا شروع کر دیں برا برا کرنا شروع کر دیں تو اس کا بھی امکان رہتا ہے اس واسطے نماز اس حالت میں نہ پڑھنی چاہیے بلکہ جب نیند کا غلبہ دور ہو جائے تو پھر آدمی نماز پڑھے جی جی یہ حضرت انس رضی اللہ تعانو کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ توجہ عمدہ کلیہ صلاح آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو فرماتے تھے وضو حضوریہ صلاح تو ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور تو ایسا کہتے آپ لوگ کیسے کرتے تھے کیسے کن تم قَالَ <يحدث> تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے ہم لوگوں کو تو وضو کامنا کافی ہو جاتا تھا جب تک کہ حدث لائق نہ ہو یعنی ہم لوگ تو ایک وزو سے کئی کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے لیکن حضور ابدر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرتے تھے یہ بات بتائیے الطاحت نے اب اس میں کلام ہو گیا کہ حضور عب صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے جو وزو کرتے تھے تو کیا ایسا کرنا آپ کے ذمے واجب تھا یا محض آپ افضل پر عمل کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے سمجھے نا تو دونوں ہی قول ہیں اور دونوں ہی اعتماد ہیں کہ آپ پر پہلے فرض ہو اور یہ بھی اعتماد ہے کہ آپ کے لیے اب فرض تو نہ ہو لیکن آپ اب پر عمل کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوں دونوں اعتماد موجود ہیں دونوں قول بھی ہیں سمجھے لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہ شروع کی بات تھی لیکن بعد میں آپ نے کبھی کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ ایک ہی بزرگ سے دو نمازیں پڑھیں جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے خیبر والی واروا جو پہلے گزری ہے نا اسی میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی پھر سبیق وغیرہ تناول فرمایا اور پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اس وقت نیا وضو نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر واجب بھی تھا تو بعد میں وجو منسوخ ہو گیا تھا سمجھ گئے تو یہ احتمال دونوں ہیں اور اگر ہوگی واجب تو پھر منسوخ ہو گیا ہوگا لیکن یہ وہ بات یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی ہمارا عملی مسئلہ متمرتب یا متفر نہیں ہے نہ معقوف ہے اس کے اوپر اس قسم کی بحثوں میں زیادہ لمبی لمبے چوڑے بحثوں میں پڑھنا پڑنے کی کوئی حاجت نہیں جی یہ وہی حدیث ہے نا جو پہلے گزری ہے البتہ یہاں اتنی بات دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں جو امام بخاری روایت کر رہے ہیں کو خالد بن مخلت قال حد سلیمان یہ وہی طریقہ ہے جس کا ذکر میں نے پہلے آپ کو مقدمے میں کیا تھا خالد بن مخلت قتوانی ہے یہ اور ان کے استاد سلیمان ابن بلال ہیں خالد بن المخلط قتوانی جو ہیں یہ شیعہ ہیں اور ان کے جو وہاں جو اوپر جن سے روایت کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر بھی سعید کا وہ ہے اور, اور متکل پیر آبی ہونے سے ہیں لیکن امام بخاری رحمت العلیہ نے ان کی وہ روایتیں لی ہیں جن کے بارے میں ان کو خارج دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ روایت جو کی ہے انہوں نے وہ صحیح کی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہا تھا نا میں نے بتایا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی اسی میں تھے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں खबई में मुझे कल एक खबर दरपेश है और